ومن سيئة عمالنا من يهده الله طلاعا بينا ومن يميله طلاعا بينا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 يسلح لكم عامالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يقع الله ورسوله فقد فات صوزا عظيما أما ذات فإن خير العديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صَلَّى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدا وكل بداة ضلالة وكل ضلاله في النار فود بالله السميع اللذيذ من الشيطان ذبيب بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذي لا امنوا به والذين قوت العيب درجات مترقمين او عدد واحد هذلين يسرى مني ابن جو آج خود میں موضوع ہے کیونکہ تعلیم کا نیا سال تعلیمی نیا سال شروع ہو رہا ہے اسی کی مناسبت سے خدا ہے علم حاصل کرنا علم کی فضیلت عالم کی فضیلت علما کی فضیلت علم اسلام میں علم کا مقام و مرتبہ جو آٹ میں نے قرابت کی ہے سب سے پہلے اس نے اللہ تعالیٰ نے علم کی بڑی فضیلت بیان کی فرمایا بنو مین کو اوت علم دراچار تم نے سے جن لوگوں کو ایمان کے ساتھ اللہ نے علم عطا کیا ہو دو مین کو اوت علم <دَرَجَات> تم میں سے لوگوں کو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اللہ نے ان میں سے جس کو ایمان کے ساتھ علم عطا کر دیا ایسے لوگوں کے درجات اللہ بہت ہی بلند کر دیتے ہیں درجہ نہیں بلکہ درجہ اس آیت سے علم کی فضیلت کئی اعتبار سے ثابت ہوتی ہے پہلی وجہ تو یہ ہے فضیلت کی کہ قرآن پاک کی عشایت میں اللہ رب العالمین نے علم کو ایمان کے ساتھ جوڑ دیا ہے رام بابا بھنجتے ہیں کہ ایمان سے رہ کر کے دنیا میں کوئی اور عمل نہیں ہو سکتا سب سے بڑا عمل جو ہوتا ہے میرے گھر جو اینان ہے اسی لیے جب آپ سے پوچھا گیا رسول اللہ علیم افغل سب سے بہترین عمل کیا ہے آج ایمان الینا سب سے بڑا امر ایمان بلّہ ہے رب العالمین نے اس آرٹ میں ایمان بلّہ کے ساتھ ساتھ ساتھ قلم کو جوڑ دیا ہے آپ حد آپ ہے چیز کتنی بھی معمولی ہو لیکن اگر اس کو بڑی چیز سے جوڑ دیا جائے تو بھی بڑی چیز ہو جاتی ہے ذرا ہم لوگ بتائیں یہ دھول اور مٹی کی کیا قدر و قیمت ہے اگر آپ کے قدر سے پڑ جائے تو آپ اس کو جھاڑ دیتے ہیں روزانہ گھر کی صفائی کرتے بستر کی صفائی کرتے تاکہ یہ دھول اور مٹی باقی رہ جائے کوئی انسان دھول اور مٹی گرب غبار کو نہیں پسند کرتا لیکن اسی گرب غبار کا تعلق اگر اللہ تعالی کے نیک سے ہو جائے تو یہی گرد گمار بہت ہی بڑی کی بن جاتی ہے میں میرے ساتھ ہیں کہ اللہ اور العالمین نے جس کے اس قدم اس حصے اور مومن کے ان قدموں پر جہنم کی آگ کو حرام کرا دے دیا ہے جو کس مومن کے قدم اللہ تعالیٰ چراہ میں گرد گمار آبود ہو جائے کتنی بڑی تھی دھول اور مٹی کوئی قیمت کی چیز ہے لیکن اسی کا تعلق جب اللہ تعالیٰ اسی کا تعلق جب کو جہاز تھی طبی علا جن ہے شہید کی روایت جبے کا دن ہے صحابی رسول ہیں گھر سے گھوڑے پر سوار ہو کے نکلے ابھی کچھ ہی دیر گئے تھے تو یاد آ گئی ان کو حدیث گھوڑے سے گئے پیدل چل اور نکیت پکڑ کر کے گھوڑا آدمی سواری رکھتا ہے سواری بیٹھنے کے لیے نکل پکڑے پیدل چل رہے ہیں جا پڑھنے کے لیے کچھ دوسرے مسلمان تعمین آ رہے تھے انہوں نے کہا کہ رسول آپ کو کیا ہو گیا ہے آپ اس گھوڑے کو گھر ہی پاس بھی ہوتے اگر نہیں بہ کرے بول کتنی بے سکی سے بات ہے یہ آپ گھوڑے کو پکڑے ہوئے اور پیدل چل رہے ہیں کہا یہ بے بات کہیے گھوڑا تو لیکن اچانک جب اس کو حدیث آ رہی من من ربر جس جسمر سب کی کدم گد آلود ہو جائے کسی نیک کام کی بنا پر اللہ نے جہنم اس کو حرام کرا دے دیا yeah. یہ حدیث کو یاد آ گئی تو نو کر گیا اور پیدا چلاؤں تاکہ جامع مسجد تک پہنچتے پہنچتے ہمارے قدموں میں جب غبار لگ جائے تاکہ ان پر اللہ تعالیٰ چاہم کو آرام کرا دے yeah. میرے بھائی چیز جتنی بھی معمولی ہو جتنی بڑی چیز سے اس کو جو دیا جاتا ہے اتنی ہی اس کی قدر ضرور جیبت بہ جاتی ہے ابھی میں رمضان میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اور ابھی سنی ہوگی آپ نے ساتھ روایا کی بدبو اللہ تعالیٰ کے نظریف مشک عمبر سے بھی زیادہ محبوب ہو جاتی ہے جس میرے عمر میرے بھائی بدبو تدبو ہی ہے بدبو کبھی خوشبو والی نہیں ہو سکتی لیکن یہ وہ بے کی بدبو جو ہے اللہ تعالیٰ کیا محفوظ عمل روزے کے متعلق ہو ہے اس لیے تو بدبو بھی اللہ تعالیٰ خوشک عمل ہو زیادہ محبوب ہو جاتی تو میرے بھائیوں پہلی خبیر یہ تعدی میری اسٹیل کی یا لبی اللہ خود بل تم نے ایسا کرا تھا کہ اللہ تعالی نے اس آئٹ میں فلم کو ایماد کے ساتھ جوڑ دیا ہے کسی کے فلم سے زیادہ افضل کوش عمل نہیں رہ جانا دوسرے دوسری وجہ فضیلت کی اللہ رب العالمین آدمی درجہ نہیں کہا ہے بلکہ کارا چار جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ آپ بتا کر دیتے ہیں ان کے عید کے بری پر جات اللہ تعالیٰ ان کے بہت ہی درجات کو بلند کر دیا کر کرتے ہیں تو میرے بھائیوں ہمارے اندر علم حاصل کرنے کا شوق ہونا چاہیے ہمیں اپنی اولاد کو علم حاصل کرانے کی فکر ہو. رد ہونی چاہیے رسول اللہ علیہ وسلم کے حدیث اور بڑی مشہور حدیث ہے جو عید کے حبیلت میں بہت ہی مشہور و معروف حدیث گھر کے کی حدیث صحیح مسلم کے بھی ہے لیکن صحیح مسلم کی حدیث مختصر ہے اور سلب کی روایت جو ہے وہ ہے آپ نے رو ساتھ روایا من صلق من شالا کا تحریر کر تحریر کری کا دن توڑی الجنہ بڑی فضی رکھی من سڑک کا طریقہ یب لوگوں پی ہے علم سڑک نہ توڑوں کو توڑا کم دل کو روکیل کے اندر ترقم دل کو روکیل جب بھی کوئی مرد بومی علم حاصل کرنے کے لیے تریقٹ طریق کا مطلب کسی بھی قسم کا راستہ یہاں تک چھوٹا سا چھوٹا راستہ اپنے گھر سے نکل کر کے بابو کے مسجد میں چلے آئے چند قدموں کا فاصلہ اس کی بھی چھٹی لگی کیوں اللہ رسول نے استعمال کیا جس کے بارے ہوتے آ چھوٹی, چھوٹی چھوٹا تو چھوٹا راستہ جس موم نے بند سرا کا طریق اتنا سے اتنا سڑکے کا راستہ علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے تو اس کے راستہ صرف صرف راستہ چلنے کی برکت ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آپ کر دیں گے ابھی انصافی حاصل کرے گا عمل کرے گا پڑھائے گا پڑھے گا پڑھائے گا لوگوں کو بات نصیحت کرے گا ان کے سارے حضرت کو ابھی اللہ تعالیٰ کیا محسوس ہے یہ صرف راستہ چلنے کی برکت ہے کہ یہ راستہ جو آپ چلیں جس راتے کی بڑھ سے کے ناکارا آپ کے لیے راستہ آسان کر دیتی اور میرے بھائیوں اس سے بڑی چیز بڑی فضیلت ایک انسان اگر علم حاصل کرتا ہے علم حاصل کرنے کا شوق رکھتا ہے اپنی اولاد کو علم حاصل کرانے کی جو فکر رکھتا ہے تراجیل کی فکر رکھے تربیت کی فکر رکھے تو اس کا مقام اور مرتبہ کتنا اچھا ہو جاتا ہے پرانیات میں نے بتائی اللہ تعالیٰ ان کے تر ہزاروں پر جات ال کر لیتی پوری ترنتر جات میں سے ایک کرتا یہ ہے وہ ان کا وہ ایک نئے والا کی کرتا اور اللہ و اللہ گل نے فرمایا یہ ہے بتاؤ اس سب سکا جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے راستہ طے کرتا ہے آم نے فرمایا وہ نل ملا اجت نوتا گاؤں میں ہترا ریزل نے تالبی علم جب کہیں راستہ چلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے جو راستہ جب چلتا ہے راستہ پر ہے تو ریزل نے تالی اللہ تعالیٰ کی یہاں رحمت کے فرشتے خوش ہو کر کے اس کے قدموں تلے تن اپنے پر بچھا دیتی ہے ایسا مرد مومی آج دنیا کو بڑا سے بڑا آدمی آئے تو اس کے لیے کاری کو بچھایا جا سکتا ہے بہترین سے بہترین فرنیچر بچھایا جا سکتا ہے لیکن ایک فقیر مشکل یوپ تعلیم ہی میں جس کا معاشرے میں کوئی مطلب نہیں ہوتا کوئی قدم قیمت نہیں ہوتی علم حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی فرق بہت قدم رکھتا ہے رکھتا طے کرتا ہے وہ چلنا شروع کرتا ہے کہ دنیا میں کوئی فرنیچر اور تعلیم نہیں میرے بھائی جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اتنا خوش جاتے ہیں آپ نے ساتھ فرشتے اپنے قدموں کو بچھا دیتے ہیں تاکہ یہ حاصل کرنے والا ہی ہمارے قدموں پر ہمارے پوروں پر اپنا قدم رس کر کے چاہیے شری حدیث میں نبی رہے سراج سر آج کب پر بیان کر دیا میرے بھائی اللہ کا سورج دیہات کے شاید کہ بس دو ہی میں خیریت آج میں اوکاش دیتے آج بھی اوکاش عالمنا حيث ان تكسبوا تعالين بانوا ايه المسيح في نيبانيه يهي حيث عابل شاكماته وإن الآلم لا الآلم ليستغفر الله أكبر وإن الآلم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى لحيثات ماں اور کما کارا رہتا آپ نے ساتھ سما ماں یہ علم یہ آج کما کار در سب ہے آپ نے ساتھ سما وائل اور ایک آل میں ختم ہوتا ہے جو اپنے علم کی قدر کرتا ہے اپنے علم سے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وائٹل آ اور ایک آگے حق جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں میں بسنے والی کتنے پسرو ہیں صرف فرشتے نہیں کتنی بس سوار سم آسمانوں اور زمینوں میں کتنے پسروات تھے اللہ نے سب کی ذمہ داری لگا دی ہے ہمارے عالم بندے کے اپنے برابر دعائیں بسرت کرتے ہوں انسان آج کا مطابق اور مرتبہ تو پہچانے کہ کتنی بڑی نعمت عالی ایک آج کے حق کتنا خیر برکت لے کر کے آپ کے معاشرے میں موجود ہیں کبھی ٹائم ملا تو بتائیں گے ایک آج کے وجود سے کتنی مصیبتیں کتنی دڑائیں حق تک چلتی رہتی آپ ہمیں اس قدر ساری محروبات کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے رکھا ہے کہ آپ کیسے دعائیں مفرت کرتی رہے آپ ہر کرا تک کہ سمندر کے تہگے ہوئے زندگی گزارنے والی مچھلیت ان کو بھی اللہ نے پابند کر رکھا ہے ہمیشہ آج بھی دین جہت دعائیں مفرت کر رہا اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر ہند ح حاصل کرنے کے شوق پیدا کر ہیں اپنی اولاد کو آپ کی زندگی تو کیسے بھی گزر گئی کیسے بھی گزر گئی اور گزرتی جا رہی ہے اب آپ کی یوتھ یہی بات ہی ہے کہ آپ سنیں کوئی انہیں جو شریک کو لیکن مسلسل علم حاصل کرانے کے لیے اپنی اولاد کو فکر،, کی فکر کرے اور اپنی اولاد کو علم حاصل کرنے کے لیے وقت کرے اور اولاد کی علم حاصل کرنے کے پابند بنائے ابرحاد آف اللہ بالکل نگم بھی وہاں ہو گئی رہی الحمد للہ وقفہ ددین علم حاصل کرنے کے لیے بہت سارے چیزیں بہت ساری چیزیں اللہ تعالی نے ایسی مقرر کر رکھی ہے کہ ان چیزوں کو اگر اپنایا جائے تو علم حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے ان میں سب سے پہلی ہے تخوا اللہ انسان جتنا زیادہ اپنے اندر تخوا پیدا کرے گا اتنا ہی زیادہ وہ علم حاصل کر کروائے گا اللہ تعالیٰ سورتوں فرماتے کرواتے وقت اللہ <فُاللَّه> اے لو تو اللہ تعالیٰ سے کرو اللہ تعالیٰ سے کرتے رہو اللہ تعالیٰ تمہیں علم ہتا کر دے گا اللہ تعالیٰ تمہیں سکھا دیجیے گی جتنا فصوت کا مطلب ہے جتنا آپ اللہ اس کے سول کی نافرمانی سے بچیں گے آپ اپنے آپ کو جتنا برائیوں سے بچائے گے اتنا ہی زیادہ آپ کو اللہ تعالیٰ علم دے گا اور اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے باہر کر دے گا اللہ کو اللہ کی محسوس رہتی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ وہاں لڑن شل لڑن کا باپ اپنے رکیل میں دشم کے لیے شیب ہو سرما ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ نے علم کیا ہے اللہ نے بڑا خبر کیا اس کے اوپر اس کو علم دیا لیکن اگر اس, لیکن عدد اس نے ایک گنا کیا اور توبہ نہ کیا تو علم ہے بڑا اللہ تعالیٰ اس کو بلا دیتا آج سارے ساتھیوں کو تجربہ ہوگا بس کیا بتائیں یاد کرتے ہیں بھول جاتے ہیں یاد کرتے ہیں بھول جاتے ہیں یاد کرتے ہیں دھنیہ واد نکل جاتی ہیں کچھ دعا بتائیں میرے بھائی سب سے بڑی بچے یہ ہے کہ ہم آج گنا سنتے بہت زیادہ ہیں اتنا زیادہ علم حاصل کرنے کا راستہ دنیا میں کبھی گئی مہیا کرتے وہ اس لیے جاتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو گناحوں اور برائیوں سے نہیں بچاتے نمبر دو ہمارے اندر اخلاص ہونا چاہیے اخلاص اگر ہم تمہارے اندر کر رہا ہے تب اللہ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ ہمارے علم کا راستہ آسان کر نمبر تین آپ جتنا زیادہ نیکیاں کریں گے جتنا زیادہ نیک بنیں گے اتنا ہی زیادہ نیکیوں کی برکت سے اللہ تعالی آپ کے لیے علم کا راستہ آسان اللہ رب العالمین کا فرمان سورہ یوسف سورہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حکمت اور ہردوشا ہے اس طرح تو سر تعالیٰ نے علم دیا ان دونوں نبیوں کو علم دینے کے سبب اللہ نے کیا میرا بنایا وہ کاغذی کا ندی ہم نے ان دونوں نبیوں کو علم دیا جو لوگ تھے وہ تاری ایسے ہی ہم نیک بدلا علم دیا کرتے اپنے نیک بچوں کو اس لیے ہمیشہ اپنی اولاد کو برا ہو سکتا برائیوں سے حرام کاروں سے اللہ کے رسول کی نافرمانیوں سے روکیں گے تو آپ کی اولاد کی صحیح تربیت کریں گے تو آپ کے بچوں کے لیے علم حاصل کرنا آسان ہو جائے گا اس لیے بہت سارے محدثین برا سوچی چھ چھ لاکھ دس تسلاح دس لاکھ حدیثیں دبانی ایک تو نہیں دس دس لاکھ زبانی دبانی اگر محت نے لاکھوں حدیثیں سے کے ساتھ کیسے یاد کرتا رہا بات بہت عظیب سے پوچھا گیا کہ آپ لوگوں نے اتنی حدیثیں کیسے یاد کر لی تو کتنا پیارا جواب دیتے تم نا دست عید والا اس کی حدیث سب لوگ روزہ رکھ کر کے حقیثیں یاد کر دیتے تو روزے کی برکت اللہ ہم کے خوش ہو جاتا تو حقیقوں کو یاد کرنا ہمارے لیے آسان بنا دیتا میرے بھائیوں یہ بہت سارے معاملات ایسے ہی ہیں کہ کی برکت سے اللہ تارہ ہمیں کل متا کرتا ہے اسی طرح سے میرے بھائی حاصل کرنے کی ضروری ہے کہ ہم اساتذہ کا جس سے سیکھتے ہیں جس سے پڑھتے ہیں اور جس سے ہی ماسل کرتے ہیں اس عالم کی عزت کریں اس بات کا احترام کریں اس سے محبت کریں بڑی مسورہدی سے مصلحت بھی حمل کی آپ نے فرمایا نئی سب مل جن ہم سفیرنا رہنا ملب کبیرنا کبھی رہنا و نم یار ہو جو شخص ہم اپنے گڑوں تک کی عزت نہ کرے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور اپنے آج کا مقام اور مرتبہ کا پہچانے اور اپنے علماء کی قدر نہ کریں تاکہ فرمائے وہ ہم میں سے ہیں اللہ تعالیٰ نے علماء کے مقام رکھنے کو پہچاننے کی تو فیصد کروائے اپنے استاد کی تدے کام کرنے کی تو فکر کروائے اور یہ بھی بہت ضروری ہے میرے بھائی اور جو معن ہوں جو استاد ان کا بھی فریدہ ہے کہ اخلاق کے ساتھ قطبہ کے ساتھ اپنے سامنے بیٹھنے والے اپنے سے پڑھنے والے اور تیسرے والوں کے ساتھ نرم رویہ اخلاق قطبہ اور حسن سلوک کا اظہار کرے معاملہ ارحکم و سر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بڑی مشہور حدیث طویل اس کو نہیں بیان کر سکتے کہتے ہیں اللہ ہو مسجد کے اندر انہوں نے بہت ساری گرطیاں کی بعد میں نماز میں گردیاں کی نہ میرے سا سامنے نے نہ غصہ کیا نہ ان کو ساٹا نہ پھٹکارا نماز مکمل کرنے کے بعد ان کو بلایا اور ترین ادب سکھلایا دیکھو یہ مسجد ہے نماز میں نہیں کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے نماز میں یہ غلطی ہے یہ غلطی ہے معاوضہ کے نہاقہ بخنی صحیح مسلم کی حدیث سن کر کے گئے تو زندگی میں کہتے ہیں ما سارا دن کیونکہ اللہ کی قسم میں نے بہت سارے قوانین اور استاد کو دیکھا لیکن آخری ندی محمد سلم سے زیادہ استاد اور میں نے زندگی میں نہیں دیکھا میری حیو لقد لقدار رسو کے رسول اللہ خشمت الحسنہ درد رہے کا سب کھی میں تمہارے لیے بہترین صبح ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک علم کرنے کی توفیق نصیب صحیح کروائے اپنی اولاس کی فکر کرنے کی تو فکر صحیح کروائے اہران ہمارے کے راستے آسان کر دے یہ جو نیا تعلیمی سال شروع ہو رہا ہے یہ سال کل سب کے دوار سے ہمارے لیے خیر و برکت کا سال بنا دے ایراناتی ہم جو بیمار و شفاعت ادا جو مفروض ہے ان کے قرض کو ادا کرا دے جو پریشان آ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے جو مشکلات میں گرے ہیں اللہ پر ان کی مشکلات کو دور کر دے اللہ عبد المقنی انمسلم انسلمات ادا اللہ رحب اللہ, اللہ ان اللہ ابر القربا وا شاہ عید الن کر يا أيها الذين آمنوا لقول الله يذكركم وادعوا الله يستركم الله تعظموا ذكر تعالى اكبر